الحمد لله نحمده ونستغينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات عمالنا من يعد الله فلا مضل له من يضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فوض من الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل تعالى لإن سانحين من الدار لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا لإنسانا من نطفة نمشاجن نبتلي فجعلناه سميعا مصيرا إنا أهدينا السبيل إما شاكر وإما كفورا قال الله تعالى فلعمها فجورها وتقواها قد من ذكاها وقد خاب من نساها دوستیں میں نے پڑھ لی تو مجھے, مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن کچھ مغومن کا یاد ہے یہ سورہ کیا ہے کہ کیا انسان پر زمانے میں ایسا آیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا ہم نے اس کو دو نسخوں کے ملنے سے بنایا اور پھر اس کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا اور سننے دیکھنے سے سننے دیکھنے کے کباب جب اس کو ملے تو یہ مکلف ہو گیا مکلف ہو گیا تو شیرف علی صحیح یہ مکلف ہو گیا کہ مکلف ہو گیا مکلف, مکلف, مکلف ہو گیا کہ مکلف ہو گیا مکلف تو مکلف اور مکلف میں کیا فرق ہے یہ ڈالتا ہے مکلف جو تکلیف دیتا ہے اور مکلف اس کو تکلیف دے گی مکلف ذمہ داری ڈالنے والا اور مکلف جس پر ذمہ داری ڈال دیجیے تو سننے دیکھنے کہ جب اس کو کباب ملے تو یہ مقلف ہو گیا ذمہ دار ہو گیا اور اس او ذمہ داری سے اپنا دنیا بھی اخروی سارے با ساری باتوں کی سوجھ بوجھ اس میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے ذمہ داری کے بعد سب سے بڑی ذمہ جو ہے تو انا ہدینہ اس سبیرہ اما شاکروں اما کا پھر جو ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری رائے حق کو پہچاننا اس پر چلنا اور رائے بادل کو جاننا اور اس سے بچنا شاہ رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب کے شیخ تھے تو بہت بڑی شخصیت تھے اور اللہ والوں کو یہ اللہ والے جوام الام القلم ہوتے ہیں جوام القلم کے جوان القلم جی جی تو قلم اور قلم میں کیا فرق ہے قلعہ جیسے جوام القلم ہوتے ہیں یعنی تھوڑی باتوں میں بہت بڑے بڑے مضامین ادا کیا کرتے ہیں تو شاہ صاحب ایک تو بزلا سید تھے اور ایک کلم تھے اور بدلاسانی کیسے کہتے ہیں اور شاد صاحب بدلاسانی کیسے کہتے ہیں مزاح کی بات کرنا جس سے کیا طبیعت پر فرق خوشی پیدا ہو جائے ہمارے جو صاحب فرماتے تھے شاہ صاحب مزاح کی باتیں کرنا اور یہ کرتے تھے کہتے مجھ سے فرمایا اور انہوں نے کہ بھائی اشرف کہتے سے بھائی کر رہے؟ کہ بھائی اشرف یہ ہنس بول کر دل کو الگا کرتے ہیں ورنہ اگر ہنسا سے بول نہیں تو دل پھٹ جائے جو معاملات تالک مالا کے اور یاد اللہ کے اور محبت الہی کے کل پر چل رہے ہیں اس سے پھٹ دل پھٹ جائے اب دیکھیں نا پتا چلا کہ سمندروں کی آتیش پہچان ہوتے ہیں تو مجھے یاد رہا خندہ ہاتھ درد لہاش خندہ ہاتھ بلب ہا بات پارا درد لا چھٹوں پر تو ان کے ہنسی اور نظر آ رہی ہے لیکن دل میں جو ہے تو آگ کے ٹکڑے بنے ہوئے ہیں تو اس شیر کو مستری سے پر نکالے گا ساگر صاحب کہ خندہ ہاس تو بر لبھا و آش پارا درد لہا ہاں تو ہے مردہ دل زاہد تو ہے مردہ دلے زاہد یق دربز میں شو تو ہے مردہ دلے زاہد یق دربز میں رنداں شو تو اے مردہ دلے زاہد کیا آتشپارا دل کے کھند ہاس بل و آتشپارا درد کہ اے مردہ دل ظاہر دل... لبا... ها... تو لنوں کی میلس نظر آ جا ہٹوں پر تم کی ہنسی کتاب کو نظر آ رہی ہے اور دل میں جو ہے تو آتشپارہ آگ کے ٹکڑے بنے ہوئے ہیں تو جامع جو قلم پر, پر دو باتیں حضرت شاہ صاحب کی یاد آئیں میں آپ کو سنا دیں ایک تو جی مضمون شروع کیا تو اس کے بارے میں کہ جی رائے بڑھ کا مرکز بھی شاہ صاحب نے بات کی تین جھونپڑیاں بنا کر پھر جب بھائی صاحب آ تو شاہ صاحب کو جانا پڑا تو اس میں جب بیان کرتے کیا تبلیغ کیا ہے چھوٹے چھوٹے بولتے کہ رائے ہدا پہ چلنا چلانا بچنا بچانا رائے ہدا پہ چلنا چلانا رائے ہوا سے بچنا, بچنا بچانا آج مغرب آپ کے پاس آنے سے پہلے وہ ایک آدمی آیا ہوئے تھا کوئی پرویزی سوالات کر رہا تھا تو اس کو مجھے شاہ صاحب کا اس کے بارے میں ایک جملہ یاد آیا تو میں ایسے کہا کہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے پرویزیت کیا ہے کہ پرویز وہ اسلام چاہتا ہے جس میں محمد نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام چاہتا ہے جس میں محمد نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایک جملے میں اس کی ساری کوشوں تحقیقات کو شاہ صاحب نے ایک جملے میں لا کر بیان کر دیا کہ اس کو نکال دیا جائے تو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا اگر قرآن کی جو مرضی آپ تشریح کریں گے تشریح کا حق تو قرآن پاک نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تو بیہ نظر نا سے ما نز رہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کرے اس چیز کو جو میں نے نازر کی ہے ان کی طرف بیان کا حق اس کی تشریح کا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کی تشریح کا حق جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس کو کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں جب تک حدیث محفوظ نہیں ہوگی تو قرآن کے معنی محفوظ نہ ہوئے تو ان نظر نظک اندر نذرا وہ ان لہول ہاف ہوا جو قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اگر حدیث محفوظ نہیں ہے جو اس کے معنی کو لیے ہوئے ہے تو, تو قرآن ہی محفوظ نہ ہوا اس کے بعد حدیث کے بعد پہ اگلی بات ہے ان کو کہمل صحابہ صحابہ اکرام نے اس عدیز پر عمل کیسے کیا ہے غیر مقدین میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم قرآن حدیث اور تعمل صحابہ کو دین کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث اور تامل صحابہ کو دین کہتے ہیں اور فقط قرآن و حدیث کو دین کہتے ہیں غیر مقلد کسے کہتے ہیں جی اس بات صاحب غیر مقلد کسے کہتے ہیں غیر مقلد صاحب صاحب غیر مقرر کیسے کہتے ہیں حدیث ہاں جو اپنے آپ کے علی حدیث کہتے ہیں ہم نے غیر مقرر کہتے ہیں کیوں کہ الحدیز کام ہیں ہاں جی سعودی عرب میں غالب راہ پر ہم چڑھ رہے تھے تو آگے یہ سعودی کھڑے تھے اور اس لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیوں کہ ان کا عربوں کو خیال ہوتا ہے کہ ہمیں دین آتا ہے یہ باقی لوگ جو آئے ہوئے ہیں ان میں کو کچھ نہیں آتا شرک میں اور بےدت میں اور ان چیزوں میں پڑے وہ پلائے ہمارے برادر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی ہمیں وسیع تھی کہ جب ہمارا مین میں آیا کرو تو پورا سنج لباز کے ساتھ پگڑی کے ساتھ یہاں پر کھڑا کرو وہ پگڑی میں نے باندھ ہوئی تھی میری طرح جب آدمی آیا اور جب ہوا تو کھڑک گیا کہ کوئی اہل آدمی نظر آتا ہے تو اس نے کہا کہ انت من الحدیث کہ میرا خیال ہے کہ حدیث میں سے ہو تو میں نے کہا اللہ ان منہ الحدیث اور منہ القرآن میں لے عدیز بھی میں قرآن ہوں ہوں تو آدمی ذرا اور گھبرایا کہ کوئی آدمی خطرناک نظر آتا ہے اس نے کہا دیکھو جی اوپر پر چڑھتے ہیں یہ بےدعت نہیں ہے تو میں نے کہا بےدت عبادہ اور بے نیت سیاہ کیا آپ اس کو بےدعت عبادت کی نیت پر جانے والے کو کہیں گے یا سیاحت کی سیر کی کو جانے والے کی نیت سے کہیں گے تو آدمی کو اندازہ ہوا کہ آدمی انتہائی خطرناک ہے سوچے گا جی خان جی وہ آپ لوگ تو جاتے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے آپ صحیح ترتیب نیت کے ساتھ جا رہے ہیں دیکھو جو لوگ جا رہے ہیں اوپر جاتے ہیں وہاں پر وہاں کی گرد کو کھاتے ہیں اور وہاں آنکھوں میں ڈالتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کہا جا رہے کو کیا پتے کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دان فرنگ کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دان شیف سرمائے میری خا آ خاک یہ نو اقبال کا کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانشی فرنگ انگریز کی دانشوری کا جلوہ جو تھا وہ میری آنکھ کو کھیرا نہ کر سکا کھیرا کرنا کیسے کہتے ہیں المیرا کیا چار سدے مروت بھائی منگ پختو ہوٹک تھا کامل درخت <laughs> کہتے میری یہاں کچھ دیا نہ سکا دان... انگریز کی دانشوری کہ جلوہ میرے یہاں کچھ دیا نہ سکا کیونکہ اس کا سرما جو ہے وہ مدینہ منورہ کی خاک بنی ہے اور اس کا سرما جو ہے وہ نجب شریف کی خاک بنی ہے یعنی کہ جو تاریخی روایت ہے اللہ کہ خیر ہو رہے ہیں کہ آپ ان کو پھر کیا پتا ہے یہ یعنی باقاعدہ سوفیا نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے اس غلبہ حال غلبہ حال انسان کی ایک حالت ہے کہ غلبہ ہال والے سے آہ کا مات تھاکت ہو جاتے ہیں اور غلبہ حال والے سے کوئی حرکت ہو جائے تو اس پہ اس کی گرفت اور پکڑ جی صاحب نہیں ہی لکھا ہوئے ہیں نا جیمولی صاحب ہی صاحبان کہا کرتے ہیں کہ دا دا پس دی خبر نہیں خبر آپ کا ثبوت قرآنگے کیسا واقعہ جو زل کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے اس ثبوت اختیار کیا ہو یا آپ نے اس کو منظور کیا ہو یا سکوت اختیار کیا ہو رد نہ کیا ہوا جیسے علی سب اگر میں اٹھ کر ایک پتھر لے کر ماروں میں دان پر زور سے چھوڑ دوں اس کو تو میرے لیے جائز ہے یہ بات نہ جائز ہے نا آدمی خود ازیتی کا مجرم ہوا اور اپنے آپ کو قطر کر دیا آدمی تو قتل نہ حق کا مجرم ہوا بلکہ قتل نہ میں بھی خود کو ہی انتہائی زیادہ گنا ہونا جرم ہے اب ای؟ ایسی کرنی نا اللہ علیہ کو پتہ چلا میں حورس تصویر لے گئے تھے اور آپ کا دان مبارک شہید ہو گیا بہت اوٹے اور دیا پتھر توڑ کے پھر خوالیوں کی پتہ یہ ہوا تھا میں دو کیا لکھے سارے توڑے ہوئے تھے جی؟ دانگاہولیا میں لکھا ہوا رحمتہ اللہ سارے ٹوٹے ہوئے تھے اور حضور سلطنت کوئی پیغام رضل اللہ علیہ وسلم کیا تو نہیں بھیجا وجہ سے قدمی میں جا کر کہنا کسی نے جان توڑے تھے اس پر استغفار کرنا کیونکہ گناہ کبھی ہو گیا تھا جس سے فاروق دلّا اور طریقہ دلہ سے کہا کہ تم جو ہے تو اویش نام ہوگا اور ہاتھ پر جو ہے تو برس کا نشان ہوگا اور ابرون کیسے ہوں گے اور فلان جگہ پر ہوں گے ان سے جا کر ملنا اور یہ میرے لباس جو ہے مبارک ہے ان کو دینا اور اس کے بعد جو ہے تو حکومت کے لیے دعا کروانا کیوں کہ ان کی دعا سے قبیلہ بتایا فلانے قبیلے کے بکریوں کے بالوں جتنے آدمیوں کی مغفرت ہوگی ساتھ ہی نہیں کہا کہ دانت توڑنے کے گنا کو بھی یاد دلانا ہونا. آب ان اب بات ٹھیک ہوئی خبر ٹھیک ہوا حضور چھوا کے سابت شریحت بھائی کہ اگل بہ حال ہے اس میں ایک بزرگ کا تذکرہ ہے کہ غیر مہرم پر غیر ماہر عورت پر نظر پڑ گئی اتنا دکھ اور افسوس ہوا کہ انگلی ڈالی اور آنکھ نکال کر باہر پھینک یہ غلبہ حال ہے اور غلبۂ حال والا حال میں جب اس کو گھر لیتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے جب حال دور ہو جائے پھر کر لے تو پھر یہ معصیت ہے اور پھر گناہ ہے کیونکہ وہ مقلف ہو گیا اس بحال ہو گئے واقعہ شیخ شبلی اور دوسرے بزرگ کا کہاں لکھا ہوا ہے کسی عورت بزرگ کا بھی لکھا ہوا ہے اور یہ نہ کوئی عورت کسی وہ سے باتیں کر رہی تھی اور کسی مترز نے کہا کہ آپ غیر محرم سے باتیں کر رہی ہیں بتایا کہ گیر بار سے میں باتیں کر رہی ہوں یہ حالت یہ ہوا اور قواع بشریت کے حال میں نہیں ہے یہ اس خالص مار پاتے ہیں اور تعلق مل کو بول رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روئے تو انہوں نے ادا کر دی انہوں نے کہا اب یہ جو ہے تو حال بشریت میں آ گئے پروین صاحب نے بات آ بیان کر دیوں کے فائدے کی پزنسی بھی کہیں سے اس لیے مزان کار پاکاں خود مغیر درج بادشاہ درد نہ بشتر شیر شیر کہ پاک لوگوں کو جو ہے تو اپنے حال پر قیاس نہ کیا کرو شیر شیر دونوں کو ایک طرح لکھتے ہیں شیر اہم بادشاہ کے مردان راہ درد شیر اہم بادشاہ کے مردن میں خورد شیر ہوا جب آدمی کو پھاڑتا ہے اور شیر ہوا جس پر آدمی کھاتا ہے تو کہتے خاص ہو رہی اللہ کے حالات کو دیکھ کر عام لوگ یہ شکر اور اساتذہ کرنے لگتے ہیں اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے ان کا حال احوال اور ان کے باتیں جدہ حساب کتاب میں ہوتی ہیں ان کو کوئی محقق ہی سمجھ سکتا ہے جی کر رہا تھا کہ آج مکلف ہو گیا سواں بصر کی نعمت ملنے سے آج مکلف ہو گیا ذمہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ راہ ہدا پہ چلنا چلانا رائے ہوا سے بچنا بچانا اس بات کو ہے پانا اس بات کو پانا ہے اور یہ جو ہے تو ایک تو ریکارڈڈ شکل میں ہے جو قرآن و عدیض میں لکھی ہوئی ہے اوس کو جو ہے تو مانی کی شکل میں پڑھایا جاتا ہے سرف پڑھتے ہیں نہوا پڑھتے ہیں منتق پڑھتے ہیں مانی پڑھتے ہیں کیا کیا علوم پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں ماں محنت کرتے ہیں دن رات لگتے ہیں کوششوں میں کرتے کرتا کہ اس کے معنی کے سمجھنے کی استداد پیدا ہو جائے جب معنی کی استداد پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک اگلی منزل اگلی محنت آتی ہے وہ اس بات کے لیے ہوتی ہے کہ وہ جو بات بیان ہوئی ہے وہاں فال کی شکل میں اور تشریح ہوئی ہے معنی کی شکل میں وہ باطن میں آج حقیقت کی, کی شکل میں اور اس دن ہمارا درس ہو رہا تھا ہمارے فلقرآن کا اللہ لا الہ الا لا الہ الا نہیں کوئی معبود سوائے اس کے ملائکہ بھی اس بات کی اگوائی دیتے ہیں اور علماء بھی اس بات کی اگوائی دیتے ہیں اور لکھا ہے کہ علماء مطالعہ قدرت اور مشاہدۂ قدرت کر کے اور ان پر غور و فطر کر کے اور آلات احوال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان کی جو مارفت باتیں پیدا ہوتی ہے وہ یہ, یہ وہ علم ہے اور ساتھ دیکھو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ظاہری اصطلاحی علم بھی نہ ہو یہ مجھے صاحب نے معرفت القرآن میں اس بات کو لکھا ساری کوشش کے نتیجے میں آخر میں جو چیز پیدا کرنی تھی وہ باطن میں اس حقیقت کو پیدا کرنا تھا اور سارے علوم اور ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے باطن میں حقیقت پیدا نہیں ہوئی تو نے پڑھانے کا اگر اس وقت اخلاص نیت تھا تو سواب ہو گیا لیکن اسے اس جو چیز حاصل کرنی تھی وہ نہ ہوئی مولانا خاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب شخصیت ہے وہ کوئی کہتا کہ فلانا کام کرو گے کہتے ہیں ان انشاءاللہ کہتا کہتے مولوی والا ان شاء اللہ کہا ہے کہ نیت کی ہے اللہ بچائے ہم مولوی جو ہوتے ہیں نا تو عام آدمی جو ہے وہ اس بیچارے کو تو پتہ ہی چلتا کہ ہمارے کتنے روپ اور کتنے پہلو ہوتے ہیں اور کتنی تعویلیں ہم نے سیکھی ہوئی ہوتی ہیں میرا علم وہ وجہ قوت یقین نہ ہونے کے وہ وجہ تعلق ملا نہ ہونے کے مجھے راہ تعویل لکھاتا ہے باتوں کو بدلنا باتوں کو بوڑھنا توڑنا اور اپنے عمل کے لیے سہولتیں نکالنا ایک دفعہ میں جگہ بیٹھا ہوا تھا وہاں دو طالب علم تھے ایسے کہ جو ازرا مجھے درجوں کے سے پانچ میں چھٹے درجے کے سے کتابیں پڑھے تھے کتابیں پڑھے ہوئے تھے سرفنا ہوا ان کو آتا تھا تو ایک دوسرے سے کہتا کہ میں فرانے گاؤں میں گیا تھا وہاں فلاں طالبان کے ساتھ میرا مناظرہ ہو گیا یا مناظرہ ہو گیا تو مجھ پر غالب آ رہا تھا محمد آہو بار ارے سے پڑھو لو ماں اور مجھے لاجواب کر رہا تھا تو کہتے سمدستی میں یہ حدیث جوڑ دو سمدستی میں یہ حدیث جوڑ دو بس سڑے میں پڑک لو کہ فوری میں نے ایک حدیث بنائی اور آدمی کو میں نے لاجواب کر دیا بہت جو سابی حدیث روایت کرتے ہیں تو روایت کرتے ہی کام پڑھتے ہیں کہتے کیسے ہی فرمایا تھا ایسے ہی فرمایا تھا مجھے ایسے یاد رہے گیا اللہ خیر کرے مجھے یاد رہا ہوں اللہ بچائے مجھ سے کوئی لفظ نبول کیا ہو بہت بڑی ذماری میں نے کہہ دی میں نہ کہتا پیشہ ہوتا اور میں حضور کی حدیث پر روایت بیان کر رہا ہوں کچھ سے کوئی لفظ رہ گیا پھر کیا ہوگا کوئی لفظ بڑھ گیا پھر کیا ہوگا اتنے خوف کے ساتھ عدیض کو بیان کر رہے ہیں بداخ میں تقریر کے لیے کبھی جاتا ہوں نا تو بیٹھتے مجمے کو دیکھتا ہوں تو تین طرح کے لوگ مجھے نظر آتے ہیں ایک تو بیٹھتے ان پر, پر سنجید کی تاری ہو جاتی ہے اور آنکھ کو اختیار ہے چہرے کو آدمی دیکھتا ہے ایسے ایک قسم کا خوف اور ایک قسم کا ان پر ہی ہو جاتا ہے. اور کچھ کو دیکھتا ہے جو کہ سخت ہے مجھے پیر محترم سے اپنے سر میں ہوتے ہیں تو دادا ہوتے ہیں کہ یہ اپنے اپنے اس پر سفر پر چلے ہوئے تین آدمی سفر پر جا رہے تھے راستے میں مل گئے تو جا رہے نے کہا ایسے بزرگ ہیں ہم ان کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو ایک نے کہا کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ میں عالم ہوں میں ملنا چاہتا ہوں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں دوسرے نے کہا کہ ہم جی ہمارے مسائل ہیں مشکلات ہیں ہم ان کے پاس جا رہے ہیں دعا کرائیں گے کہ اللہ حل کرا دیں نوجوان دوست کس لیے جا رہے کہ جی اللہ والے ہیں ان کے ملنے سے کوئی ہدایت ہو جائے گی فیض ہو جائے گا اور ہماری آخر بن جائے گی اس لیے ہم جا رہے ہیں تینوں چلے گئے ان گرگوں کے پاس پیش ہوئے ایک آدمی آ گیا انہیں کہا تھا ہمارے مشکلات ہیں مسائل ہیں آئے تھے آپ کے پاس دعا کرنے کے لیے اللہ حل کہا کہ اللہ حل کر دے گا آپ جو آگے یہاں تک پہنچ گئے کوئی اہل اللہ حل کرنے والے نہیں ہوتے اللہ حل کرنے والا ہوتا ہے اور جو جا رہا ہوتا ہے احلّہ کے پاس یہ اس گوش پوش کے بدن کی طرف نہیں جا رہا ہو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلق اور لحاظ کی وجہ سے جا رہا ہوتا ہے دوسرا آدمی آگے اس نے کہا کہ آپ کیسے ان کو ملاقات کیا آپ ہیں تو اہل علم ہیں آپ اعتراض کی نیت تھے اور امتحان لینے کی نیت تھے اور ہمیں نظر آیا کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے. یہ تھا کہا کہ آپ کیسے آئے برفار نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے کہ آپ کی زیارت ہو جائے اور ہم پڑ اللہ کا فضل ہو جائے ہماری آخت درست ہو جائے تو براکبی اور برف دار آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ ایک وقت کہیں گے آ... قدمی حاضا اللہ کل بتیا کہ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے تو لا لیتے تو آگے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا اور وہ او تالک محلہ کی مستی میں اور ذوق و شوق میں اور غلب حال میں ان سے یہ بات نکلی کہ میرے قدم سارے اولیا اللہ کی گردن پر ہیں تو کہتے ہیں گزرے ہوئے اور آنے والے ارواح میں موجود لوگوں نے گزرے ہوئے لوگوں نے سب نے اپنے سر جکاو نے کھا کے بل اللہ کہ ہماری گردوں پر نہیں بلکہ ہمارے سور آنکھوں پر ہیں اور عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ جو تھے ان سے یہ بات ہوگی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ پر سفر پر جا رہے تھے حج کے سفر پر اپنے نے دو ہزار کے دو سو مریضوں کے ساتھ اور یہودی لڑکی کو دے کر سل بھی ایمان کا واقعہ کیون پڑھایا کیونکہ پاک کو دس روایات کے ساتھ پڑھنے والے تھے دس روایات کے حافظ تھے روایتیں دس ہیں تو بزلا صاحب کے ساتھ ہیں ہی؟ تو سب آشرا کیوں کہتے ہیں سب آشر کا کاری ہے یہ تو یہ جو ہیں سات میں سے ہو گیا چار اور تین ہو گیا ہاں تین امام جو ہیں تو ان کی دو درویتیں ہیں بنیادی امام روایت تحریر کے چار ہی سات ہی تو سب آئے آشرا فضی کہتے ہیں کہ تین جو ہیں ان کی دو درویتیں ہیں تو چھ ہو گئی اور چار یہ بنیادی ایک ایک روایت ہے یہ دس ہو گئی سب آشرا اس کو کہتے ہیں کہ سب آشرا کا کاری ہے کہ سال وہ دس طریقوں سے پاک کو پڑھ سکتا ہے ہمارے پاس ایک مہمان آیا تھا تو اس کے خدمت کا کام تھا اس خدمت ہم تو اس کے نے کہا یہ سب آشرا کا کاری ہے تو میں نے کہا میں کوئی ایک روایت سنایا ہے نا تو اس نے ایک پھر بڑی شاد روایت میں اس نے سورت واپڑ جو ہے سنائی تو اس میں وہ پڑ رہا تھا اس طرح دے وئی لیجئے ماں بدا کا رب بوکا رب بوکا اس طرح اس میں وقفہ کر کے پڑا تھا کیا کہ ایک روایت میں سر پڑا جاتا ہے سب آجدہ کے کاری تھے اور پتہ نہیں کتنے حدیث کے حافظ تھے اور جاتے ہوئے عیسائیوں کے علاقے سے گزر رہے تھے کوئی اذان کوئی نماز نہیں تھی ان کے حال کو جو دیکھا دل میں خیال آیا کہ یہ کیا بیوقوف ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں مان رہے تو اس بات پر یہ بات آئی کہ اچھا آپ کو جو ایمان ہے تو کچھ اپنی ذاتی خصوصیت سے ذاتی کوشش سے ہے یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ہے اور جاتے آگے کنویں پر لڑکیاں پانی بھر رہی تھی اس واقعے کو غذر شیخ نے کابل کا سلوک میں بھی لکھوایا ہے لڑکیاں پانی بھر رہی تھی انہوں نے ایک لڑکی کو اس طرف نگاہ پڑی یہودی کی بیٹی تھی اور اس کو دیکھتے ہی رہ گئے تو مریضوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں خوشفہ مرید ایک جو ہے تو محاک مرید خوشفہ مرید تو کہتے ہیں کسی میں کوئی حضر صاحب پر کوئی اللہ کا راز وارد ہو رہا ہے پتہ نہیں کس محبیت میں اور کس دھیان میں ڈوب گئے ہیں ہمیں کیا پتہ ہے کہ غلطی کرنا ہے کوتاہی کرنا ہے لیکن وہ خوشخیر مرید کی غلطی کی طرف نظر نہیں جاتی شیخ کوتا غلطی کوتا نظر نہیں جاتی ہیں جو, جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک الگ ماللہ کا کوئی پہلو ہے کوئی شیون کوئی شان ہے اس میں اس پر مرو ہے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ چلے جائیں نہیں کہ آپ کیا کریں ہمیں تو امر ہو گیا جانے ہمارے لیے تو اب عمر ہی عمر کا پورا کرنا کامیابی ہے تو چلے گئے چلے گئے یہاں شیخ تو نہیں رہے گیا وہ چلے گئے ہو گئے حج پر ہوئے جو حالات وغیرہ ان کو پتہ چلا ان کو پتہ چلا کہ شیخ جو تھے وہ وہاں یودی کے پاس ہی رہ گئے اور یودی کی لڑکی پر فرفتا ہو گئے تو یوگی نے بندے کی یہ شرط کی کہ ہماری یہاں پر رہو رہوگے خدمت کرو گے ہماری بکری وغیرہ چلاؤ گے وہی سنبھالو گے اور گھر کے جو کام کاج ہیں وہ کرتے رہو گے مورج کر کے واپس آئے تم نے کہا دیکھا ہم نے شیخ شیخ کو اس اثا ہے وہ بغداد میں کھڑے ہو کر خطبہ بہ پڑا کرتے تھے وہ اس اثا پر ٹیک لگائے کھڑے ہیں اور ان کی خنزیر چلا رہے ہیں پاس گئے وہ روئے اور نے کہا کہ دوستوں میں کچھ نہیں آپ کو بتا سکتا نہ کچھ کہہ سکتا ہوں بس ہوا یوں کہ وہ لڑکی پر نظر پڑی اور اس وقت میں نے ایک روشنی کا گولا ایسے اٹھتا ہوا اور اوپر اڑتا نکلتا ہوا محسوس کیا اور بس کے بعد ساری توفیقیں سلب ہو گئیں قرآن کو میں بھول گیا جیس کو بھول گیا اور اب میرا یہ حال ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں ایسی جگہ پر میں پھنس گیا ہوں میرے اور آقا دعائیں مانگتے رہے ایک سال انہوں نے دعائیں مانگی اور پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ان کے پاس تھا دریا تھا اس میں وہ تھا لگا کہ شہر شہر نکل رہے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو دعائیں مانگی جو روئے اللہ کے حضور گڑ گڑائے تو سے اللہ تبارک اللہ نے فضل فرمایا ایمان واپس ہوا حفظ قرآن واپس ہوا جو تھا وہ واپس ہوا اور اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے یہاں لا کر تمہارے درمیان کھڑا کرتے اور کتنی دو سو کے کتنی خنکاہیں ان کی جیسے کہ دو ہزار خنقاہیں کی چل رہی تھیں اور اللہ بات کی دوبارہ ساری باتیں ہوئیں تو ارد سے یہ کر رہا تھا کہ یہاں معاملہ ظاہر کر نہیں ہے جناب علی یہاں معاملہ باطن کا ہے تیرے دل میں کیا ہے میرے دل میں کیا ہے اس کا رابطہ کس سے ہے اس کا تعلق کس سے ہے اس کی سوچ میں کیا ہے کس کے ساتھ وابستہ ہے کس کے ساتھ تعلق ہے اگر تو سارے مجاہدات میں آخر میں یہ تار دل کا جو ہے تو وہ درست ہوا ہے تو کام ہو گیا ہے درست نہیں ہوا ہے تو سارا پڑا پڑھایا سارا علم ساری کوشیں ساری کی ساری جو ہیں وہ ایسے ہی تاخیر باتیں میں اس بات کو حاصل کرنا ہے یہی کر رہا تھا کہ وہ ان بزرگوں نے تیسرے نوجوان سے کہا کہ آپ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ میرے یہ قدم جو سارے اولیاء اللہ کی غرضوں پر ہے اور اللہ نے وہ کام دیا ہوا ہوگا کہ سب جو ہے ان کو اس بات کو ماننا پڑے گا تسلیم کرنا پڑے گا سبحان اللہ صاحب میں یہ نماز پڑھنے کے بارے میں بڑا کنج کیا کرتا تھا نا کنج کہتے ہیں چینی وقت پشتے مسکا تو کنجوکا کن میں اور بڑے جھگڑے میں صاحب جگہ پر بھی ڈالتا رہتا تھا اور ایک صاحبان بھی بڑے ان کو غصہ ہوتا تھا مجھ پر بال صاحب رحمۃ اللہ ہر کسی کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے رہتے کوئی بھی نظر تھا ملازم ان کا جو تھا وہ اس کے پیچھے کہتا ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے بھی تھی کہ نماز تھی میری بیت اللہ ملازم تھوڑا اس کے پیچھے بھی ہو جاتی اللہ کی شان کہ کو اپنا حال ایسا نظر آتا ہے کہ معمولی سے معمولی آدمی بھی اپنے سے بہتر نظر آتا ہے ہم مولوی ہوتے ہیں نا وہ تقاضا ہمارے نفس کا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں زحاد اس نے ادا تو کیا ہے ہاں جی زبان کو اس نے اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگایا ہے لیکن زحاد کے مسجد مخروض کی اس نے استطالت نہیں کی ہے لمبا کر کے لمبا پڑھنا نہ جائے وہ ایسا نہیں کیا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہیں ہم شریعت کے مزاج اور اس پر عمل کرنے کے لیے زیادہ زیادہ کوشش کر رہے ہیں رضا اللہ میں حالانکہ وہ ہوتا ہے نفسانی اس کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سطالت آتی اس کو نہیں آتی حافظہ گربت شکستی خود خوش مباش حافظہ گربت شکستی خوشمباش خود پرستی کم طرز نام نی ایک حافظ اگر ترت پرستی کو اگر بدھ کو توڑ دیا تو اس پر خوش نہ ہو جیو خود پرستی جو ہے یہ بت سے کم نہیں ہے میں کچھ ہوں خود پرستی جو ہے یہ بت سے کم نہیں ہے تو اللہ تباد نے سما بسر کی نعمتوں کے بعد مکلف بنایا اور سب سے بڑی ذمہ بنایا اور سب سے بڑی ذمہ جو ہے وہ رائے عدا کو پانا رائے ہوا سے بچنا یہ ہے اس کے بارے میں میں آپ سے آپ سے بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ رائے ہدا کو پانا اس پر چلنا چلانا اور رائے ہوا سے بچنا بچانا یہ ایک نفیس اور باریک جسے آپ لوگ بریگیڈ کہتے ہیں کہ یہ ایک نفیس اور باریک حص ہے یہ ڈیلیکیٹ سنس ہے یہ نفیس اور باریک حص ہے جو کہ باطن میں زندہ ہوتی ہے اور وہ حص اور وہ نفیس حس جب زندہ ہوتی ہے تو پھر آج جی کے نگاہ میں پرخ پیدا ہوتی ہے پرخ باقی آئے تھوڑا یا جو اللہ فرقانا اس کو اللہ والا تمہارا تھا فرقان بناتا ہے پرکھ والا بناتا ہے اس کو پرکھ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کو حق حق نظر آتا ہے باطل باطل نظر آتا ہے کسی آدمی نے کوئی ادارہ بنایا تو اس نے بڑا خوبصورت مضمون لکھا ہوا بھیجا تھا میں نے اس کو پڑھا تو دل بڑا متاثر ہوا کہ اس کو رسالے میں شائع کریں گے اپنے تو خیر وہ کسی فقیر نے اس کو جو پڑھا تو اس نے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے مجھے دے دیا ڈاکٹر چیر پھاڑ کر دیں مردے کی دل. اور مجھے حیرت ہوئی کہ میں جو اس کو پڑھا تھا تو میری نگاہ باتوں پر نہیں گئی سب سے عجیب بات اس میں یہ آئی کہ یہ اسلام کی اکانیت اور اس کو بیان کرنا اور پہلے کفر کو اس کی طرف آنا اور اس کے نتیجے میں جو یہ اس کے فوائد بیان کر رہے ہیں تو وہ فوائد دنیا بھی انہوں نے لیے حالانکہ اس کے نتیجے میں پہلا تذکرہ فوائد خربیہ کا ہے جانم کیول نہ کی سے بچنا اور دوزخ کی رہائی میں جانا تو اس ناکامیابی سے بچے آدمی الا ناراضگی نہ ہو جائے جیسے کہ دوزخ وین بنے اور وہ جائے اس مقام رضا میں جنت میں چلا جائے اس کے مضمون کے افان رضائے لائی سے حصول جنت جندت جنت حصول جنت اور حفاظت جہنم کی اٹھان نہیں اس کی ایک آدمی کے بارے میں شکایت کی کہ یہ تاریخی انداز سے تقدیر کو چلا رہا ہے تاریخوں کے طرز پر فوجر جی مولانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میری طرف سے کہو کہ آخرت کو بیان کیا کریں آغاز کو بیان کیا کر تاکہ انداز تاریخی بدل کر انداز اخر بھی بنے سبحان اللہ کہ جو نظر والے ہوتے ہیں دونوں کی نظر دیکھتی ہے ہمیں تو الفاظ کی روانی اور بیان کی جو لادی نظر آتی ہے یہ عزر بولنا کا نوزی رحمتہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کتاب لکھتے ہیں تو حضرت تاجی صاحب کو دکھاتے ہیں اور چھایا کرنے سے پہلے تو سیاح نے کہا کہ تعجی صاحب تو مکمل عالم نہیں ہے پورا درس نظامی نہیں پڑھے ہوئے تھے نے فرمایا کہ مکمل عالم نہیں ہے لیکن کتاب کی نور و ظلمت کو پہچانتے ہیں کتاب کے نور و ظلمت کو پہچانتے ہیں تو اس یہ ان کو دکھانے کے بعد بات کی تسلی ہو جاتی ہے کہ ظلمت سے محفوظ ہو گئے اور کتاب میں جو ہے ہے ظلمت نہیں تو اس وجہ سے ہم انہیں دکھاتے تو یہ اور یہ جو ہے نفیس ہے باطن میں آنا یہ مجاہدات کے لیے مجھے کرنا پڑتا ہے وہ میرے دوست ڈاکٹر صاحب اس کا بیٹا کاکول میں داخل ہوا کیڈٹ بن کے تو انہوں نے باقی اس کے ٹیسٹ کیے اور وہاں پر انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے ایک میل کی دوڑ انہوں نے چھے منٹ میں کرنی ہوتی ہے چھ منٹ میں ایک میل دوڑنا ہوتا ہے تو ٹیسٹ اگر پاس کر لے تو اس کو رکھتے ہیں پاس نہ کرے تو اس کو نکال دیتے ہیں کہتے ہمارے معیار پر نہ آیا کیوں اس کا گردہ دل جگر جو ہے وہ اس برداشت فلا نہیں ہے کہ ایک میل کو چھ منٹ میں یہ پار کرے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دعا کرو اس کے لیے کہ اس کی چھ منٹ والی دوڑ کا ٹیسٹ اس کا نہیں ہو رہا کیوں کہ بچا وہ ناز و نعمت کے حالات میں پلر ہوا ہے اس مشقت دیکھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک اس کو بتایا کہ اس کو فلانی دعائی دو اس کو ملٹی وٹامن دو کہ اس کا ذرا قوت مضبوط ہو کھانا اور اس سے پہلے ذرا گلوکوز اپنے پاس رکھے کہ وہ اس کا بلڈ گلوکوز لیول ہائی رہے اس بات بھی سوچے مریو تھے میں کہا کیسے کہ اس سے پہلے یہ مشق کرے تو جس طرح سے کرنی ہے اس سے پہلے ایک دو ہفتے مشق کرے روزانہ دوڑے دوڑے دوڑے رکھتے ہیں اس کو برداشت کو جیسے آپ لوگ سیمنا کہتے ہیں اس کو زیادہ کریں تو کرتے کرتے کرتے یہ اس جگہ تک پہنچ جائے گا کہ پار کر لے گا تو اس نے ہدایت برمل کیا اور مجھے اطلاع آئی کہ اس نے اس کو کر لیا ہے اور اس کو باقی رکھ لیا ہے تو روحانیت میں بھی اسٹیمنا پیدا کرنا ہوتا ہے برداشت پیدا کرنی ہوتی ہے اور برداشت ہے یہ اصلاحی اعمال میں ہیں ان کو ان کی پابندی ان کی مشکن پر جو ہے تو کے علمی زبان میں مواضبت کہتے مواضبت پابندی تھانوی رحمۃ اللہ جس دن وفات پا رہے تھے اور دستوں کی تکلیف سی بار بار جانا پڑ رہا تھا اور نکاحت اور نڈھال ہو گئے تھے اور اس دن بھی اپنے ملازادیں مقبول کی اور کتاب کو کھول کر اپنا معمول پورا کیا اس دن بھی پورا کیا ربی صاحب بہت ضعیف ہوئے ہوئے چل پڑ نہیں سکتا تھا جو بات کی نماز کو تھے Okay, دوست نماز کو ہے, برداشت نہیں ہے ضوف ہے نہ ہوشاہ کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے راستے میں گر گئے یوں گرے پروٹ نہ سکے جب جوش اور جوانی ہوتی ہے تو میدان کے جہاد میں ہوتے ہیں اور وہ نہ ہو تو پھر امال کی جہاد میں کہے نا کہ ایسی لمبی تراوی پڑی یہ بوڑھے ہوئے ہیں کیا سار ٹیک کر کھڑے ہوئے ہیں اگر مشکل شریف محض باپ کی عمل کیا ہاں؟ کہ نہیں ہے کیا ساٹھ ٹیک کر کھڑے رہیں گے کیا وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور پھر اس قیام کو کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اصاف اڑا لے کر کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ والے پیسہ مجا کرتے امال میں کرتے ہیں اس میں جاد کرتے ہیں تو ان کا خاص سادہ بتا دو چار پر ڈالا کہتے آ کر سویا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کسی نے کہا بز نہ بز نہ ہو سی رہا کیا مانیں اس کا جی بدلا صاحب روزن کا سانی کب تک میں جاگا میں نے کہا اللہ خیر کرے تو عجیب میں گیا تو دیکھا تو رو پرواز کر گئی تو اسی وقت روپ پرواز ہوئی اور اس کا پر ہوا دو واقعات زیادہ آپ کو سنا دیں یہ ہے مفتی مستفی ایسا حالن ہمارے علاقے پر انہوں نے کہا کہ میں فارغ توسیع ہونے کے بعد سیکرٹریٹ میں اس وقت پورا صوبہ ون یونٹ ہوتا تھا کہ کہتے میں لاہور میں سیکرٹریٹ میں تھا امام تھا تو کہتے ہیں وجہ سے مجھے جیل جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ مولانا وزروی صاحب جیل میں کہتے ہیں میرے استاد تھے میں نے کہا جی یہ کیا بات ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بچا دا الیکشن خانہ التکڑے میں پاتی شناؤ دھا چل چوک کہ الیکشن آ اور مجھے علاقے کے خوانین نے جر میں ڈلوا دیا ہے کہ میں الیکشن نہ کر سکوں کہ میں تو شاگرد تھا اور سیکریٹریٹ میں میں امام تھا یہ سارے سیکریٹری میرے مقردی ہوتے تھے تو میں نے کہا استاد میں آپ کو آزاد کراتا ہوں لیکن میرے لیے جلسہ کرو گے یہاں پر لاہور میں تو انہوں نے کہا کہ کروں میں جی کہ میں درخواست لکھی اور گیا جگہ جگہ درخواست کراتے کراتے کراتے آخر کی آزادی کا میں لکھوا کر لیا ہے تو کہتے لے گھر پر آ گیا رات کو جلسہ مقرر ہوا تھا کہ جلسے میں تقریر ہوئی بارہ بجے تک تو کہتے بات تقریر ختم ہوئی تو ہم نے کہا کہ کہتے ہم نے اپنے کسی اچھے مرید کا اچھے شاگرد کا مقتدی کا گھر بڑا وہ آلہ کیا کہتے ہیں یہ جو سجا سجائے کا کیا کہتے ہیں بڑا ڈیکوریٹڈ گھر آ جی کہ ہم نے کہا کہ استادی چلیں فلانے کے گھر میں اب رات ہم نے آپ نے آٹھے اپنے پلکار کا جو کرونا دراز میں گھر نہیں جاتا میری رات مسجد میں ہی گئی کیا کرتے مسجد میں سو گئی کہ جو ڈھائی بجے ہوئے تو میں کیا آواز سے جاگا تو میں نے کان لگایا مسجد کے اندر وہ ہمارے پتنی ہے کہ نہیں ہمارے لگا میں کہتے ہیں خورارار کے لیے گیارے تو خرارار جس پر کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں نا اس وقت جو آواز کرتا ہے اس کو خوراڑ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں خوراک تو سب تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ خوراک ہو رہی ہے تو کہتے کہ میں نے دل میں کھا سا سڑے ادھر نہ مڑ لو اور تازہ دیا چڑی چڑھا دیں کیا آدمی اندر مر گیا تو میں اس کو ذمہ لے لی میں کہتے اندر آیا ایسا دیکھوں گی کہ دروازہ میں نے کھوڑا دیکھا تو کہتے ہیں یہ تاجر کی نماز سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول تھے تو وہ جو چلانا تھا شیخو پکار تھا وہ خوراک جو تھی وہ دعا کی تھی کیسا شہر ہے جی میں چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی یاد آبے سارخیزی زمستانی ہوا میں گرج تھی زمستانی ہوا میں گرج تھی شمشیر کی تیزی زمستانی ہوا میں سردی کی ہوا میں زمستانی ہوا میں گرج تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے یوروپ میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہار خیزی ایک بال نے کھایا گرچی ٹھنڈی ہوا تھی جو آدمی کو تلوار کی طرح کاٹ رہی تھی لیکن وہاں بھی جو ہے سب اٹھنے کے آداب میں حال میں صاحب کا لکھتے ہیں کہ تاریخ مدبوت میں ہم کوئٹہ میں تھے اور اتنی ت... اتنے جلسے کرنے پڑ رہے تھے اتنی ملاقاتیں کرنی پڑ رہی تھیں کہ رات کو تھک تھکا کر جب آ کر ہم گرے اور تقی عثمانی صاحب کی روایت ہے تو کہتے ہیں اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ہم تو ہل نہیں سکتے تھے لیکن پچھلی بار تو دیکھا کہ مولانا یوسف مدوی صاحب اس بڑھاپے کے ساتھ کھڑے تھے اور نوافل پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دس بدوا تھے تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ ہماری تحریک کا امیر ایسے سا بدوا ہے تو ہم کامیاب نہیں رہے ہو رہے انشاءاللہ ہم جیتنے والے ہیں تو یہ باتیں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے اپنے کو سنانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ سے میں کہہ رہا ہوں کھا تو سوایا سدا کا معیار مند تازہ حال ہے کس معیار پر تمہارا کیا حال ہے کہ یہ جب بات میں تالک الہی کرار پکڑتا ہے تو حالات اس کے جو ہے وہ جدا گانہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا احمد کی چاض مدان صاحب شیر پڑا کرتے تھے کہ سلمان ندی احمد اللہ ایک شعر ان کے آنے کی خبر تو آخر شب ان کے آنے شام سے سوئے بام ہے کہ ان کے آنے کی خبر تو رات کے آخر میں ہے اس طرح شہر اس کو نکالنا پھر سے. ان کے آنے, آنے آئی ان کے آواز آ... ان کے آنے کی ان کے کیا... صبح, آ... صبح سے ہی انتظار شام, شام ہے سبحان اللہ کیونکہ آخر شب میں ان کے ملاقات کا وعدہ ہے اور ہمارا یہ حال ہوا ہے کہ صبح سے ہی شام کا اور پچھلی رات کا انتظار ہے اس کی طرف ٹکٹکی لگی ہوئی ہے نگاہ لگی ہوئی ہے تو یہ نارڈر صاحبان کہتے ہیں چینفین جو ہے تو وہ جس وقت نعرہ لگا کر بجائے میدان میں کودتا ہے تو اس وقت نکلتی اس کے بغیر نہیں نکلتی ہے ایک ہارمون ہے وہ ایسے ہارمون ہے جس وقت کسی چیز کی محبت اپنی کمال کو اور پیک کو پہنچتی ہے جسے آپ لوگ کہتے ہیں تو اس وقت وہ نکلتے ہیں طارق صاحب فضالوجی میں سے اس کو معلوم کرے نا کیوں اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت مجاہد میدان جہاد میں لڑنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کو درد محسوس نہیں ہوتا صوفیہ جو آپ ہو کہتے ہیں کہ اس وقت جہاد کے انورات کا اور کیفیات کا نزول ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ اس وقت انڈارفین کو کہتے ہیں انڈارفین سے ریٹ ہو جاتی ہے یہ کون سا سال کرتا ہے ڈارفین ہر سال کرتا ہے سارا سال کرتا ہے صبح ہے نا موقین کی موقین کی بات بھی بیچ میں آ گئی گرمر والوں کی بات بھی کچھ نہ کچھ بیچ میں کر لیا موقین کی بات ہے بدن کی سستی کمزوری جو ہمارے ہمارے اس میں ہے کہ یہ غفلت ہے غفلت یہ تھکاوٹ بیماری نہیں یہ غفلت ہے جو ہم پر رہی ہے وہ جو ہے کے اور سنمت کے ماحول کے یہ اس میں ہم پھر رہے ہیں وہ جن باتوں کو کہتے سنتے ہیں کہ پیچھے سال میں چار تو نکاح کے واقعات ہمارے سلسلے والے بے چا لوگوں میں آئے یہ والے دو سالوں میں چار ادائے نکاح کیونکہ باتوں میں یا خان نکل میرے کو بولا یا بیوی بی نکل میرے کو بولا اور مفتیوں کے بعد میں نے بجا نے کہا نکاح ٹوٹ گیا آپ نکاح دو رانا پڑے اتنا تو بولنے کی کمیز نہیں ہے مشاہر کے پاس میں بیٹھنا اور یہ یعنی یہ بات میں یہ بول بھی میں بھی دیکھتا ہوں اس بات کو آپ برا محسوس کریں گے لیکن جو پڑے ہوئے ہیں کہ احتیاط بات میں پیدا نہیں ہوئی ہوئی ہے علامی لوگوں کو کیا کہنا ہے کل میں قرض بول لیتے ہیں کاٹ ٹوٹ جاتے ہیں پتہ تک نہیں چلتا ہے اور اس طرح کی معاشیت میں ہم چل رہے ہیں اس طرح کی کفلت میں ہم چل رہے ہیں ساتھی نے سنایا نے کہا کہ مولانا یوز رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا تھا اگر جی مولانا علیہ کا تو کہتے بن رہی اس کا مسائل رہا ہے مسائل حل ہو رہے ہیں کوئی ایسی بات پھرنا ہے کہ اتنی اہم بات جا رہی ہے میرا جذبہ مجھ پتاری ہوا کہ میں جا کر گسیٹ کسیٹ کر لاؤں یہاں پھینکوں اللہ اگر ہم اور آپ جو تو ماحول میں نہیں لائیں گے اپنے آپ کو نہیں لائیں گے اوروں کو نہیں لائیں گے تو یہ فہم تو پیدا نہیں ہوگا اور فہم نہ پیدا ہوا تو زندگی جائے گی ناراض رام رام کر کے بد کر کے کھڑا ہو کر ایک ٹانگ پر تھک گیا گی اور اللہ سے ناراض ہی ناراض رہا کوئی کوئی دنیا کا متالیا نہ اہل اللہ کی کوئی صحبت نہ اہل علم کے مجلس نہ اس بات کی فکر کہ میں نے بننا ہے میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور, اور معاشیت میں آدمی چل اس کے نتیجے میں دنیا کے اب میں مسائل کھڑے ہوئے ہوئے اولجے ہوئے ہم پریشانیوں اب تلا اور وہ چیز صحت کو ضائع کر رہی حالات کو خراب کر رہی پریشانیاں اب کیے ہوئے زندگی تلخ ہوئے ہوئے اور آہستہ آہستہ لے جا رہی آخر کی مشکلات اور ناکامیابیوں کی طرف تو پھر انسان تو کیوں تو بتایا بو کر واپس نہیں آتا تو کیوں اپنی چندرا زندگی میں فکر مند نہیں ہوتا کہ یہ بن جائے پیزے جگہ کو کوئی تاریخی روایت ہے کہ نو الاسلام سے آکر کر ایک عورت نے تذکرہ کیا کہ اگر میرے بچے دو ڈھائی سال کی عمر پہتے ہی وفات پا جاتے ہیں تو ایسی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہمارے لیے تو ان سے کہا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کے گھومنے ساٹھ ساٹھ سال ہوں گے تو سر بڑی حیرت حضرت نے کہا کہ وہ اپنے لیے مکان بنائیں گے تو ہم نے کہا کہ ہاں وہ تو پکے مکان بنائیں گے تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ ساٹھ سال کیسے کے لیے وہ پکے مکان بنائیں گے تو کیا ایک زندگی تو نہیں ہے کہ تو کل کا اور پرسوں کا اور انتظار کرے گا ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب نے لذہ سنایا انہوں نے کہا جب میں پڑھ رہا تھا نیشنل میڈیکل کالج میں تو وہاں پر تلخیاں مشکلات تکلیفیں میں کہتا کہ پانچ سارے طلبہ طالب علمی کے قرآب برداشت کرتے جائیں گے تو کے افجاد میں آ وہاں پر بھی ہوئی حال تو میں نے کہا چلو یہ جو ہے تو برداشت کر لیتے ہیں کہ وہاں سے ملازمت پڑا خبر ہو گئے کہ یہاں پر بھی یہ یاد تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ تلسیہ کب ختم ہوگی اور رات کب سے شروع ہوگی تو پھر مجھے خیال ہوا کہ تو ساری زندگی ایسے ہوگی لہذا ہر روز ہر دن کو اس ترتیب سے گزارنا چاہیے کہ اس کے آخر پر مجھے یہ تسلی ہو کہ آج کا دن میرا درست گزر گیا اس بات کو میرے دن میں نے اختیار کیا دیکھتے میرا کنسپٹ کلیئر ہوا ٹینشن ریلیز ہوا اور زندگی سیٹ ہوگی اس نے کہا کہ سیٹ ہو جائے کہتے کہا جب اسٹوڈینٹ لائف ختم ہو جائے گی یا بی کر لیں گے پھر سیٹ ہو جائے گی کہا پھر کہا اس جاپ ختم ہوگا پھر سیٹ ہو جائیں گے یا پھر کہا جب یہ ڈیمانسٹریٹرشپ ختم ہوگی سیٹ ہو جائیں گے تو کہتے ہیں سیٹ آج بھی کبھی بھی نہیں ہوتا ہے تو اس بار کو میں نے پایا کہ ہر روز اتنا گزارنا ہوگا کہ اس کے اختتام پر یہ تسلی ہو جائے کہ آج کا دن سیٹ گزارا ہے وہ جو سیٹ نہیں گزارا ہے جو کمی کوتائی رہے گی تو اس کو معاف کا واقعی راج ہر روز کو صبح اٹھتے ہی کام شروع ہو گیا اور شام تک اب جو ہے تو شام کے وقت اپنے اوپر اپنے سے سو سوال کرنا ہے کہ کیسا گزرا کیا کھویا کیا پایا کیا اصل کیا گیا کیا زیادہ کیا, کیا زائع ہو تو ایک دو دن کی بات ہے نہیں جی ہم بھی اگر ماحول میں نہ رہیں ان باتوں کو بولنا سننا نہ کریں اور ساتھیوں کو تلقین نہ کریں تو اپنا حال خراب ہو جاتا ہے اپنا ہاتھ خراب ہو جاتا ہے تو وہ چوکیدار چوکی کی ایک آواز ہے جو اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے لگائی جا رہی ہوتی ہے ورنہ یعنی لوگوں کے دروازوں پر دستے دے کر وہاں آواز لگانا شروع کر دے دوسرے ڈوگری سے نکال دیں گے تو اپنے سال لگا ہوتے ہیں خبردار خبردار کیے تاکہ خود خبردار ہو جائے تو سلامل کی توفیق آ فرمائے انشاءاللہ اب کھانے کی تیاری ہے جی سبحان اللہ ہمارا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <علي> <جمعين برحمت>